وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے تسقا من عین آنیا. انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا لیس لہم طعام اللہ من ضریع. ان کے لیے ایک کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا لینو ال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 خوب اور سامنے رکھے ہوئے پیالے کو مصوف اور قطار میں لگائے ہوئے گداس تکیے اور بچھے ہوئے قالین ابلی فخ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا السماء رفعت؟ اور آسمان کو بلند کیا گیا طرح بلند کیا گیا الجبال نصبت؟ اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا وہ ایلل اور زمین کو کہ اسے کیسے بچھایا گیا انما انت مذکر. اب اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ تم تو بس نصیحت کرنے والے ہوتا آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا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 ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب ہوں پھر یقیناً ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے